کہتے ہمارے پاس دلائل ہیں بعض ایسے دلائل ہیں جو نشاندہی کرتی ہیں کہ ہمارا راستہ صحیح ہے ہمارا طریقہ درست ہے اگرچہ آپ لوگ اس کو نہ مانیں لیکن ہم اپنی آنکھوں جھٹ... آنکھوں کو تو نہیں جٹلا سکتے بعض ایسی چیزیں ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے اور واقعہ میں گزر چکا ہے اس کو اب کیسے جٹلائیں گے اس کی مثال یعنی اگر آپ سمجھتے کہ ہمارا راستہ درست جہاد نہیں ہے اور جس میں خود کش حملے ہوتے ہیں اور بم بلاسٹ ہوتے بعد مسلمان بھی مرتے ہیں اگر یہ حملہ طریقہ درست نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں جو شخص یہ کام کرتا ہے جب مرنے کے بعد اس کے چہرے کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ مسکرارا ہوتا ہے تو مسکراہٹ دلیل ہے کہ وہ وہ صحیح تھا اور اس کو جنت کی ہو رہی نظر آ رہے سے تو مسکرارا ہے میری گزارش یہ ہے سب سے پہلی جو قاعدے اور بنیادی بات یہ ہے کہ کسی کا قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور جو باتیں بنیادی طور پر ثابت ہو جائے قرآن اور سنت میں وہ کسی تعویل سے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے کسی غلط تعویل سے ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا بالکل جائز نہیں جو مسلمات ہیں دلائل ہم بیان کر چکے ہیں آپ چاہے پچھلے دروازہ سارے سن لیں سارے درائز بیان کیے کہ یہ راستہ غلط ہے خود کو حملہ حرام ہے جائز نہیں ہے اور مسلمانوں کو قتل عام کرنا دہشت گردی ہے جہاد نہیں ہے درائز ہم بیان کر چکے ہیں اور یہ نافرمانیاں ہے جس نے ایک مسلمان کا قتل کیا میں حدیث پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں سن نسائی کی روایت صحیح صنعت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری, پوری دنیا زائل ہو جائے وہ بہتر ہے لیکن ایک مسلمان کا قتل بغیر بغیر وجہ کے نہ ہو اور آپ لوگ ایک بلاس میں کتنے مسلمان مار دیتے ہو تو یہ طریقہ قرآن و سنت کے ترازو پر درست نہیں ہے اور یہ جہاد بالکل نہیں ہے جہاد کا مقصد ہے کہ دین کی سر بلندی ہو اور مسلمانوں کی جان مال عزت محفوظ ہو اس بم بلاسٹ کرنے سے جو مسلمان مرتے ہیں نہ تو ان کا دین بلند ہو رہا ہے نہ آپ نے دین کو بلند کیا ہے نہ ان کی جان محفوظ ہے نہ ان کا مال محفوظ نہ ان کی عزت محفوظ ہے جب یہ مسلمات آپ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں پھر مسکرانا نامسکران الگ باتیں ہیں یہ دلیل نہیں بن سکتی قرآن عزیز کے سامنے دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ صاحبہ کرن رو العمین شہید ہوئے کہ نہیں بہت ساری جنگوں میں آپ نے کسی روایت میں سنا کہ وہ رہے تھے یعنی مطلب مقصد یہ ہے کہ مسکرانا حق کی نشانی نہیں ہے کہ یہ شخص شہید ہے یہ اللہ کو پیارا ہوا ہے یا حق راستے پہ تھا یا نہیں مسکرانا اگر دلیل ہوتی تو صحابہ کرام ضرور مسکراتے ہوئے ان کے نظرات و وفات کے بعد لیکن یہ ثابت نہیں کسی سے نمبر تین اہل علم نے مختلف کتابیں لکھی ہیں کتابیں موجود ہیں موت پہ اور سکرات الموت پہ حسن خاتمہ پہ سوء الخاتمہ پہ اگر ہم سب کو محفوظ کرو ہمارا خاتمہ قرآن اور سنت پہ کرے ان میں سے کسی نے بھی آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں السن الجماعت کی کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ حسن خاتمہ کی نشانی ہے مسکرانا دیکھ لیں آپ کوئی کتاب دیکھ لیں انہوں نے احادیث کو سامنے رکھا ہے اور واقعہ کو سامنے رکھا ہے دلائل پیش کی ہیں کہ اگر کوئی شس نماز میں مرے،, مرے نماز کی حالت میں حسن خاتمہ ہے روزے کی حالت میں مرے حسن خاتمہ ہے جمعہ دن حسن خاتمہ ہے پسینہ اگر چہرے پہ مرتے حسن خاتمہ کی نشانی ہے نشانے بیان کی ہیں مختلف 10 دس سے زیادہ نشانیاں ہیں ایک عالم نے بھی یہ نہیں لکھا کہ مسکرانا حسن خاتمہ کی نشانی ہے نمبر چار اگر آپ کا یہ کہنا کہ مسکرانہ حسن خاتمہ کی نشانی ہے اور راہ راست کی دلیل ہے کہ وہ شخص راہ راست پہ تھا تو آپ ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے کرسچن مرتے ہیں مسکراہے ہوتے ہیں ہندو مرتے ہیں مسکرا رہے ہوتے ہیں رافظی کئی مرے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بند دیکھے مسکرا رہے ہیں اس شکل دکھاتے کیمرے بھی دکھاتے وہ اس کے منہ کھلا مسکرا رہے ہیں تو کیا وہ, وہ بھی راہ راست پہ تھے پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا اور آخر میں میڈیکلی یہ پروو ہو گیا ہے کہ اگر انسان مر جائے اور اس کے جبڑے کو نہ بند کیا جائے فی الفور اس کا منہ کھلا رہتا ہے مسل کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی شکل یوں لگتی جیسے کہ مسکرا رہا ہو تو یاد رکھیں مسکرانا حسن خاتمہ کی نشانی نہیں ہے اور نہ ہی دلیل ہے کہ وہ شخص رہ راست پہ چل رہا تھا تو آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو